دروش شریف کے بارے میں میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ درو شریف مندرجہ زید اللہ رب محمدین صلی اللہ علیہ وسلم ناہن عباد محمدین صلی علیہ وسلم درو د اسم آزم پھر اس کے بعد کیا ہے آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا فرمات علماء دین اس درو شریف کے بارے میں کہ حضرت اس دروش شریف کا پڑھنا کیسا ہے اور یہ درو شریف ٹھیک ہے یا میں نے اپنی دکان پر بھی اس درو شریف کو لگا رکھا اس پر دالم کونگی کے مولانا اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس درو شریف کی پہلی لائن ٹھیک ہے اور دوسری لائن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس درو شریف کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جی جناب محمد شکیل قادری صاحب کوئی انہوں نے پوچھا یہ بھی سمتا یہ دوسرا ہے مسئلہ سنیے ہوا یہ اصل میں کہ یہاں تک تو اس دیوبندی مفتی نے یا مولوینز کا تعلق دار الم کرنگی سے تھا اس نے کہا اللہ رب و محمد محمدین اللہ علیہ وسلم کا یہاں تک تو ٹھیک ہے نیچے جو لائن ہے اصل میں یہ ہے وہابیت سوز یہ چڑنے والی لائن ہے وہابیوں کی وہ اس میں یہ ہے نہانو عباد و محمدی ہم سب حضور علیہ السلام کے بندے ہیں اس پر تکلیف ہوئی کہ بھائی بندہ تو اللہ کا ہوتا ہے یہ حضور کے بندے کب سے ہونے لگ گئے ہم یہ ہے اصل اعتراض جس میں پیٹ میں درد ہوا کہ نہن عباد و محمدی کہ ہم حضور علیہ و سلام کے عباد یعنی بندے دیکھیے بندہ کئی معنی میں آتا ایک تو وہ بندہ ہے جو اللہ کا بندہ اور ایک بندہ بحثت خادین کے ہے ٹھیک ہے نا اب سنیے سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید سے صبح جو یہ کہتے ہیں مولانا میں چوبیس میں پارے میں کل یا عبادی الدینہ اسرف اللہ انفسن تکنو تم رحمت اللہ اب غور فرما ایک ایک جملے کل حبیب تم فرما دو یا عبادی الدینہ اے میرے بندو اب دیکھیے اللہ تعالی نے خود حضور سے یہ کہلوایا کہ میرے حبیب تم لوگوں کو مخاطب کر عبادی اے میرے بندوں اب کیا مطلب ہوا یہ بندے سے مراد عبادت گزار بندے نہیں بلکہ حضور کے خادم ہیں جیسے کہ فاروق اعظم فرماتے میں حضور کے ساتھ سفر میں تھا میں حضور کا خادم تھا حضور کا اب تھا تو یہ اب سے مراد ہے خادم کا ہونا ٹھیک ہے یہ مسئلہ خود شمائے میں میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی لکھا ہے ٹھیک ہے نا اب اگر کوئی صاحب کہیں تو ہم اس کا جواب آپ کو دوسرے خانہ تلاشی لے کر کے آپ کو دے سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم نے قرآن کی آیت پڑھ دی آپ کے سامنے کل آپ فرما دیجیے یا عبادی اللہ حضور فرما اے میرے بندو تو آپ دیکھیے قرآن ثابت ہوا لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالی نے فرما کل یا عبادی اے میرے حبی میری طرف سے کہہ دو اے میرے بندو ٹھیک اب ہم دوسری آیت پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے اگر اللہ تعالیٰ فرماتا کہ کل کہ فرماتا تم میری طرف سے کہہ دو لیجئے سولویں پاری کی آیت ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں کل ان نما انا بشروم نسل و کم میری حبیب کہہ دو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرح بشر ہے یہ ترجمہ کرو یہ لفظ ہے کیا کل یا یو ال کافروں اللہ آبود ما تابنا فرما کہ اے کافر جن کی تم عبادت ہو ان کی میں عبادت نہیں ان کی میں عبادت کروں یہ بات نہیں اگر اس کو کرنے قل میرے حبیب میری طرف سے کہہ دو اللہ تعالی جن کی عبادت کرتا تم ان کی نہیں کرتے اور جن کی تم کرتے ان کی اللہ عبادت نہیں کرتا یہ قل کے بعد کا مقولہ اللہ تعالی کا جن نے گرامر کے جاننے والوں سے پوچھ لیے کہ قل کے بعد کا مقولہ حضور کا ہے قل یا عبادی اللہ دین اشرف میرے حبیب اپنے غلاموں سے کہہ دو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا لا تخنا رحمت علا اللہ, اللہ کے رحمت ہرگی نہ امید نہ ہونا ان نہ یکر ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اگر سچی توبہ اور سچے دن سے اللہ کے دربار میں رجوع کیا جائے اس لیے یہاں نہن و اباد سے تکلیف ہوئی اور وہ تکلیف ہم نے دور کر دی اور خدا کرے کہ تکلیف دور ہو جائے ٹھیک <تصفح> ہے جناب